بت پرست بیٹے بن چکے ہوتے حضرت سید نام محبود گزن بھی محمود غزنوی احمد اللہ سومنہ دمندر فتح فرمایا ایک بت بڑا قیمتی خربار پہ چن کی قیمت بنتی سی ختری ہندو آ لگے اے محمود اس بت نا توڑ پاس تکڑی رکھ کے سونے چاندی دے مو تو لے محمود نے موتیا توڑ لے توڑنا محمود وزن بھی نے وزیران کٹھا کرتا مشورہ لیا کئی وے آئے بت دے دو دے دے لے لو گریبانڈ دے محمود فرموے یاروں بہنے مشورہ دے میرا بدنام ہو جائے گا ریلی دنیا تک سارے آ ایسے رقم نہیں دی یہ توڑو شابل وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت پوری کرنی سی نہ آخنا سر ابھی آخنا تو بیٹھے اخنا ہو میں حیران ہو گیا ہوئے ایمان دس ہوئے جس کے دل, دل میں جس کے دل میں پھر صحیح آپ نکاح دو باہر پڑھیے بول بھی جان بابا چلو بڑی چاہیے رکھتے ہوئے جانچ چار سہولت ہے یہ ہے ہی سکول کا گند جس اندھے کہتے ہو کیا فرق ہے لیکن اندھے ہیں جن کو خدا نے نگاہ کا پہنچیا کہ نہیں پہنچیا میں سکول نڑیا میں سکول نہیں پڑھیا ایمان دسو پر رگ سے جا ہاتھ رکھا دکھا سو سویرے جا کے کسی جی ریت کی قدر جہاں خدا کے قرآن زیادہ کرتا مسلمان کسی بن پوچھ کسی کڑدلے نو کسی تگڑ دلے آپ عیسائی نہیں نہ بنے گے مسلمان بھی نہیں رہے میں آنا دور ہو چلتا ہے روپیہ دیکھ رہا سیمان دسو ہے کہا وٹن پہ امریکہ مولویا پاؤنے چھ ارب ڈالر چھ ارب ڈالر آدھا ہے پاؤنے چھ ارب ہے پھر تم کا بیڑا ارجت ملا کا پتر سکولے گیا کھڑا جس پیر دا گیا کھڑا ہے انہوں بنے گا کی بیڑا گرج جائے پتر پوچھے کتری کا بنتا کفر خدا خدا کے قرآن دے مقابلے جب بنا بت بناڈے رسول اللہ فرما نے فرمایا اللہ نے مجھے دو چیزوں ختم کرنے کے لیے دو چیزیں توڑنا ایک دوسرا فرمایا مینو اللہ نے بت توڑے کلیاز بازے توڑے کر مہربانی ہے سکول میں دونوں اول نمبر پر ہے ایک تھا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بین بیجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا حلوا کھائے چوں چوں چوں گے ٹھیک ہے مار بار بار چکا نکال کوئی گل کوئی گل نی نارا مارا سمجھنے کی گلیا قربان کر اکل کر کچھ اکل کر اللہ میں ایک بال ای بولیا ہے سنا ایک, ایک ربائی اللہ میں اقبال بھی سنا دا آ سبحان اللہ اقبال فرما نواز چمن مطلب سمجھا گا نواز سوز اس پھل اس لال دے خون جو پرانا دین دا درد قوم دا درد کر لیا سو رگوں میں وہ لہو نہیں ہے وہ کی نہیں باقی, ہے باقی حضرت علامہ مولانا مفتی فضلہ چشتی صاحب پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تکا جب کر کے آ گئے نہ تن تیرا نہ من ہاں ہاں ہاں چکے سر امریکہ سر ٹھیک جیسے کہیں جو سائنسدانوں پڑو سب میں پہلو فڑی سر مال موجود ہو ہو گئے دہشت گردیا گرب تھی چھے نال لے گا جہن سجن بنا دشمن بنا کے گل پوا دیا گے جی سال دشمن حوصلہ دے کرو کہ جن بغیرت بن کے ہاں چکن گے نا ملا بھی پیر بھی اتلے بھی تھلے والے بھی سارے اے اے ہی لگنے بہتے پٹنے دشمن دشمن بابے شیر دیا گاوا ویخیا لاہور شہر پھٹیاں گا چلا پانچ پانچ سات سات پھر روڑی دیا روڑی پھر, روڑی دییاں پھر, پھر دییاں رہن دیا گلاپے پے ہوں نے لوگ آٹا پہ وہ گا کالیے وہ نہ دھ دوشت قوم اللہ مہربانی بابے شیر کی گا سب اللہ وہ جی شکر مرغ ہوتا نا شکر مرگ ایک چڑیا گھر و شکر مرگ کھلوتا ہے وہ اللہ سونے نے اندیاں لتان بنائی نے اونٹ والی اتنے لائے نے پار تاؤن بھی آدمی اونٹ انہوں آخو نا اڈ لتانا میں اونٹ کدی اونٹ بھی اٹھتے انوار چکار میں آدھا کدی ہماری ٹوب شدر برگ بن رہی ہے سکول ہوئے نہ آپ بچا جوگے نہ دین مرن جوگے دی امریکہ کے پیچھے پہ فرق رہ گیا معلوم ہوا یہ اپنے بچانے جوگے رہے ہیں نہ یاد رکھنا دین تے قربان ہونا چاہیے تین طاقت بھی بچا لا لڑا تین چڑھ دینا دین آپ بچا کر اقبال فرما ہے ساڈی تعلیم نے کی کیا آدھا اور تعلیم کی نام کرنا ہے اس تعلیم نے کی دھو روٹی وی کھو لی سو اندروں جان بھی تے سو تک ساڈے جنہوں ملو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 ہوں ہو رہیمان کیوں نہ اقبال میں اقبال جیسا بندہ وہ آتا انہیں روٹی بھی ہاتھ جائے میں اپنی طرفوں پہ نا بائی مکتب بائی دان اس کہ نہ در کف نہ دا دو جان جن سکور اور اس تعلیم جی پر تو کیا awesome. ناز کرتا ہے اس نے روٹی بھی نہیں دی ہاتھ میں اور جان بھی لے لی جان بھی گئی نان بھی بڑے آپ لین جو رہ گئے ہر مہنگ سمجھ نہیں لگتی ایک پاس اللہ اقبال کے سکول د دے تے اللہ مائی بال پٹری رگڑے اچھا سر سیدھو نا میں شیطان بن رہے قربانیاں جڑی نے بندیاں دیاں سواریاں بن گیا کل شراب لگنے قربانیاں کی نہ راجی آخر کمبا چاراضی رسول اللہ کے بکرا بج جانا تھلے یہ سی آخیا شمون بھی چنگے چھوٹے مال بکرا چترا لگ جائے گا اپنی تھانے سر تھان تھلے جانا جی اصا ہزار دین اپن کر دیا اج کل سب تو واٹا جہاد کر دیا کیونکہ ساری دنیا تو بت پرست بنی پی امریکہ پرست بنی پی پور دیاں سارے یہ کام کردین جدو دسی دہلو کے ٹوٹے تگے واگو سر پینا ہوتا ٹی وی کے خلاف بولو ڈیڈی نکل جائے وہ آتا وہ خانہ خراب ہو نہ میری قبر خالی کرو جانے والی کہو میرے پتر پوؤ گے پترے کھڑے اس لیے جہاز جیچے ہیں اپنے جسم نال کرو اپنی قربانی کرو اپنی فکر رکھو یہ چار دن بے سات نکلتے رہا نہ ہر پاسے سفر جاری ہے کسے پاسے اے سی گڈیا تے سفر جاری ہے ڈیو بس تے سفر جاری ہے کسے پاسے ٹوٹی منجی دے جاری کوئی ادھر سواریاں پریچ کے جان رہی کوئی ٹوٹی منجی کے انتہے موڈیا چوکے اس قربانی اپنے آپ ہر وقت نبی سرکار کرنے تیار واپرو سد کا مدی تاجدار بات کل میں دو تقریر کروں پرسوں بھی سو چوتھ نو بہل نگر جانا اسی طرح ہی لگاتار ان شاء ہوگی میں سوچا بس میں گھنٹہ بولا گا سمجھ کوئی میرے خیال سے تنوع بھی سکون آیا نیند اٹھ گئی نہ ان شاء اللہ میرے دل کی نیندر دے دل کی نیندر اٹ جا دور دوا شرداوا اللہ مسلام سان اپنی رحمت دی پناہ مچ لیا رب سویا سانو کامل ہدایت عطا فرمان رب سویا مسلمانوں غیرت عطا فرمان غیرت والی زندگی عطا فرمان حضور دے صدقے. سڈے نوجوانوں اپنی اپنے دین دی, ماں پہن دی، فکر عطا فرما گیا کمبل ملا کانت سمیت تبابل رحیم جنہ دوست محفل سجائیے ضرور دسد کے یعنی دنیا آخر سونی بنا یع دنیا آخر سونی بنابل مدنی تاجدار کے زندگی اسلام والی موت ایمان والی اتا فرمائی سلام کے دوشر ہوں گے اس کے بعد وہ سلام بھی ہو گیا بھی چلے سارا اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جانا قبول فرمائے